o oh. میں اگر کوئی شخص اس بات پر غور کر لے اللہ کے قرآن اور نبی اسلام کی زندگی پر تو ہمیں یہ چیز مل سکتی ہے جتنے بھی ہم عمل کرتے ہیں یہ ہم نے نماز پڑھی ہے جتنی بھی عمل ہے کہ عبادت ہے اللہ کو منظور کروائے بہت بڑا سنا ہوا ہے اگر حال کرتے ہیں تو اس کو بھی بہت بڑا عمل کرا دیا گیا جس عمل کے بارے میں اگر ہم اس کو مدد سے دیکھیں تو ہر ایک اہمیت جس طرح لوگ کہتے ہیں آج کل خاص کر کے باغیچے میں پھول ہیں وہ جس پھول کو بھی دیکھیں گے ہی آئے ہر ایک اپنے حساب سے ہوگی دور لیکن ہر ایک سے آئے گی کچھ دور اگر کو دیکھ لیں کو دیکھ ہیں آپ کی عبادات میں سے آپ کے معاملات میں سے آپ کے اخبار میں سے کسی چیز کا جائزہ لیں گہرائی کے انداز سے کہ ہم نے اس کو اپنانا اور یہ مسلمان کی یہ زندگی کا حصہ بن جاتا ہے کہ ہم نے آپ کے آکار کو اپنانا ہے اس کو لوگ آپ آسان میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک اصو ہے یہ دراع سند ہے یہ آپ کے طریقے پر چلنے کا کام تو آج اس موضوع پہ ہم نے یہ پندرہ سے بیس منٹ میں روپ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اطلاب کی اہمیت کیا رہا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے ہمارے لیے اس میں کیا چیز مل سکتی ہے اگر دنیا کی اطلاع سے دیکھیں نوی رستاؤ کا پروگرام موجود ہے آپ بتاتے ہیں کہ وہ ترین انسان جس کی بدرانی سے اپنے آپ کو قابل رکھنے کے لیے اس سے الگ ہو جائے اس کی کسی بات کا جواب نہ اس طرح سے اگر آفت کے اعتبار سے دیکھیں تو پھر مریض کا پرنام بھی مل جاتا جب کہ آمد کے دن کہتا ہے تراضو ہوگا اس میں نیکیوں کو تو لا جائے <سلام> گا برائی میں بھی تو جائے گی نیکیوں تو نہیں جائیں گی لیکن جت کے پاس اور بات ایسے بھی ہوں گے کہتا ہے کلا مشین بولا ہو گیا مل مدتا کہ ان کے لیے مدد کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ ان کا ٹکانا پکا ہی اسی طرف لیکن اس نے آبارے سارے بھی کیے ہیں اور اس سے خطائیں بھی ہو گئی ان کے آبار کو توڑا جائے گا وزن ہوگا اس میں تھوڑی سی بات یاد رہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں اصل میں وہ اسلام سے مسلمان کو دور رکھنا چاہتے ہیں اور لیلا برانا کیا ہوتا ہے کہ قرآن تو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا حدیث عام آدمی سمجھ نہیں سکتے اس لیے عام شخص نہ قرآن باپ کا ترجمہ پڑھے نہ محادیش مبارک کا ترجمہ پڑھے چاہے وہ ضلع میں کٹور کتنی اس کی بس کی یہ بات مشاہدے سے غلط ثابت ہوئی آپ دیکھ لیں سیاح میں سے ادر وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں میں لکھنا بھی نہیں جانتا تھا پڑھنا بھی نہیں جانتا لیکن آج ہی سب سے زیادہ ان اور اللہ نے جو دین کے سبب ان کو فائدہ دیا دنیا کی زندگی میں بھی جس بدینا سے قریب میں لیٹتے اسی بدیلا کے گورنر بن گئے یہ دین نے حدن اور دیا کس کو جو لکھنا بھی نہیں جانتا پڑھنا بھی نہیں جانتا لیکن انہوں نے سچے دل سے ایسے قبول کیا اس کو شوٹ شروع کر دیا تو روی السلام نے اس میں انداز تو رکھا اور ہم نے کہا کہ وطن ہو تلاسو ہو گا آ جائے گا एक में देखी होगी एक में गुना और उसमान में पेश भरा मौजूद है और इस अमल को जिसको आजकल हम आम बोली समझते दूसरे आज बात को इंसान समझता है मुसलमान समझता है बहुत बड़े बड़े हिस्से अगर ये बात कह दूं कि दीन की खीसातारे और उनकी जरा भी کوئی سوا ہوا گروہ سے جبکہ آپ کا سرگرم ہے ان ہے، سب, بارنی، سب سے زیادہ بڑھ سب سے بوجھ جب برابوں میں ہم سکے جائیں رہے نماز بھی ہوگی روزہ بھی ہوگا مشل بھی بھی سب آغاز اسی میں آئے لیکن جو بزن جو عمل اس نے اذرا کہ سب آغاز سے زیادہ بزن اس نے اذرات اس کے بارے کی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ نے دنیا کے دباؤ سے کیا بات کہی ہے اور آپ کے دباؤ سے کیا بات کہی ہے تو انسان کیا چاہتا ہے کیا چاہتا ہے پسند کیا ہے کہ دنیا کی زندگی بھی اچھی ہے دنیا میں میری عزت دلتا. یہ چاہتا ہے پسند کرتا ہے اور وہ کیسے ہوگی جسے آپ نے کسی یہ بات کر دی اسی بات اور مسلم نے سور کر دیا یہ سمجھے ہی اور کسی مسلمان کو برا برائے کسی کو گالی گلوچ بن یہ کیا ہے عزت ہے زب ہے میں نے اپنی زبان سے کسی کو نہیں ہے بلکہ اگر دوسری حقیقت گور کرے مسلم ہی ویاتی تو میا حقیقت میں المسلم خاص مسلم البل کے بات سے کہتے الفیل ہو گئی حقیقت میں مسلم وہ ہوگا جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہے اور جس کے آس سے مسلمان محفوظ رہے میں کہتا ہوں جس بات اور ہستی کا میں اپنے کرنا پڑا جنہوں نے یہ کروایا ایسے کر کے لکھا آپ کے بات ہوئی ہوگی مارا کر کے باپ جو آپ کے آدمی تھے آج ہماری زبان کی زیادہ برستی ہے ان پر جو ہمارے بتا یہی ہوتا ہے ملازم پر نوکر پر اس کا اپنے آپ سے حقیق سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو آرام سے سمجھتے ہوئے ہماری زبان کٹور میں نہیں آتی اور ادھر کہ آپ نے جو سرکار جو کر کے دکھایا کیا بھی کیا کہتے ہیں آدر سال کے آدر ایک دن دو دن چار دن کے لیے نہیں دس سال کی عمر تو اس میں کیا ہیں کہ مرا پہاڑ نہیں کیا آپ نے مجھے اس خدمت کے دوران بھی کبھی مارا بھی نہیں کبھی جانتا بھی نہیں بلکہ صحیح بڑھ کر اگر میں نے کوئی کام کیا تو یہ نہیں کہا یہ کیوں کیا اگر یہ کام نہیں کیا تو یہ نہیں کہا گیا کیوں نہیں وہ اپنے نے آگے پر ہی نہیں ہے کہ آپ نے کسی کام سے بھیج دیا اور ہم بھی ایسا کر کے کسی ملازم کو نوکر کو کسی کام سے دیں اب وہ کام کے لیے نہ جائے ہم انتظار کر کر کے کر کے اس کے پیچھے بھی چلیں تو آپ دیکھتے ہماری پاس آگے گاڑی گلوچ ایک طرف آگے آپ علاقہ تک پہنچ جائے اس کو مارنے میں تک پہنچ جائے بلکہ آپ نے آخر دنوں میں اخبارات کی باتیں کہ ملازمہ کو مار دیا ملازم بچے کو ختم کر دیا وہ ڈاکو نہیں سبب یہی کہا کہ میں مالک درجے والا ہوں یہ غریب ہے میرا زیادہ کر دیا لیکن کسی نے یہ نہیں سوچا یہ قانون وصول نہ میرا ہے نہ اس کا ہے ان لاکھ ہے نہ مسلمان ہے اور اصل ادالت انصاف کی انداز کیسا ہوگی جس کے لیے آپ سنتے ہیں کہ بجلے دیکھو وہ پتلی سیخ والی جس میں سیخ نہیں سے اس نے اس کو مارا اس کو بھی اما بدلا نہیں کر دیں گے تو کیا انسان کو ایسے چھوڑ دیں اور جو تو آپ نے کام دے دیا کہ ہابی دیکھا کہ بچے تھے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس بڑے ہو گئے جلد میں شروع کر دیا جہاں بھی پیار میں نہیں گا اتنے میں آپ پیچھے سے آ گئے تو کیا آپ کا جیسا انداز تھا ہمارا ہو سکتا ہے پھر ہمیں اپنے بار اپنے گرے باہر کسی کے بہت آسان کسی کو کھیلنا بہت آسان کسی پر ترکیب کرنا گیڈیو سالنا بہت لیکن جو آپ نے پتا گفتہ کا نشان یا آپ کا لیکن اپنی زبان کیوں ہے جنہوں نے نبی غریبستان کا انداز دیکھا آپ کے پرامرش سنے آپ کی زندگی جس طرح جلدی تھی رات دن آپ کے ساتھ گزارے کیا آپ ہاں آپ ساتھ نہ گھر میں بھی ساتھ باہر بھی ساتھ بازار میں بھی ساتھ بستر میں بھی ساتھ جہاز میں بھی ساتھ میدان میں ساتھ جب آپ کو دیکھتا تھا اپنے اندر کبھی دے دی میں اپنی سمانتا پر آپ تو میں یہ پرنام کروں جبکہ میں سمجھتا کہ ہم تو اس جیسے انسان کی پاؤں کی آپ نہیں کہیں اس کے باوجود ہم اس سے ہارے اپنے جس کا معنی کہ ہم نے وہ لاکھ کا محبوب سمجھائی اس کا مانا سمجھائی اس کو جانا پہچانے ہیں جبکہ آپ یہ سوال ایندہ لینا آپ بھی کو نہیں اب سب آسان تھا کہ تم میں سے مجھے زیادہ محبوب زیادہ پسندیدہ کون ہوگا آسل اخلاق کا مالک وہ آسل اخلاق کا مالک کیسے بنے کون بنے ہم نے قدمت پڑھ को جب آباد مسلمان تھے دلی کو مانتی کی واپس کرتی صرف کا نفل سن لیا اس کو اپنایا نہیں جبکہ نوی نس رات کے بارے میں جو سب سے آواز ایسا کیا کروا دی لے آسن پی زلتی بینک اداوت نہ بھی ایسا کر کیا آپ بنا دکھا کریں لیکن آسنس آسان انداز میں ادھر آپ نے خادن ہے آپ کے پاس رہتے آ ماں باپ میں آپ کا خدمتگار بنا نہیں کام سے بھیج دیا انتظار کر دیا نہیں آیا <تصفح> جب پاس پہنچ کے ایسے ہاتھ لگایا آپ کے چہرہ کے سرا لگتا گھر سے نظام پینا مشکل آ رہی ہمارے جیسے اگر ایسے اپنے بیٹے کو اپنے بھائی اپنے ملازم کو کہیں بھیج کر دیکھ ایسے نہیں قرآن کا گر پورن تف زل گلی ہر کل کے ہر کیا آپ جس وقت تھے جب آپ نہیں تھے ہمیں کس میں چھٹی میں تو جائے گا قرآن کو کہتا ہے کل کام رکھے اصول ہمارے لیے نمونا تو بات ہوتا ہے جب آپ نمونا ہیں تو اس نمونے کو تیار کرنے والا کون کو بدلاؤ کا مت کرے گا اپنے, اپنے اس انداز کو نہ اور کس نے اپنانا جو لوگ دین ہیں جو لوگ نیچ سے دور جو لوگ عید ہٹے ہوئے جنہوں نے بیج قبول ہی نہیں کیا وہ کیا اپنا اب تو ہمارا کیا انداز وہ ہے جو نے اپنوں کے ساتھ مہمانوں کے ساتھ بلکہ اگر یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی مسلم کے ساتھ جس نے کوئی بات کہی ہوئی ہے آپ کو پتا ہے قرآن کہتا ہے نیو نجن نال سوبین ہر ہزار کہنے والا مناسب اس کے بعد پتا چل گیا ہے منافق ہے ایران ہو گیا ہے بات ہو گئی ہے سب کہتے ہیں اللہ اگر آپ کہیں گے کیونکہ اس نے آپ کی اس انداز کے انداز کہہ کر تکلیف پوشائی ہے میں اس کی دل کے مک تو آپ نے کیا بتایا یہ طرح دس نا لوگ مکامات تو آج کل تو بھائی بھائی کا پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اسلو کے ساتھ والا ساتھ والے کے ساتھ اور کہتے نواسی کے ساتھ پشچم اس کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہوگا میں اس کا ہوں اس نے روٹی بھی ہو اس نے اسلام جو آپ کی ہمدردی کرنی یا آپ کی اسلامی تو بھائی میں آپ سے اپنی یہ باتوں پر نٹوڑ کا خلاصہ بھی سمجھتا کہ ہمیں نبی اسلام سے اس بات کو سیکھنا چاہیے کہ آپ نے اپنی کئی سالہ زندگی جو نبوت کی ہے جو اس سے پہلے کی چالیس سالہ زندگی کو پیش کیا فن میں ڈاکٹر اس کو اور امید کرتے کہ میں نے تمہارے اندر عمر کا عرصہ گزارا کن میں پیش کیا ہوگا جو مسلمان نہیں جو آپ کے آنے والے نہیں جو آپ کے جاننے والے تھے جانتے تھے بچپن سے لے کر جوانی بھائی ان کے پاس کی آپ کے رہنے سہنے کو جانتے تھے آپ کے بولنے جاننے کو جانتے تھے آپ کے کاروباری معاملات کو جانتے تھے آپ کے ساتھ یہی کروں نے کیا بات آپ زندگی کو کیا ہم تو ایک مہیلا کسی کے ساتھ رہتا تھے بلکہ اس سے بھی تو ہم ایک ہفتہ رہتا تھے وہ آدمی پہچان جائے گا کہ اس کا کردار کیسا ہے کہتا کیا ہے تو بھائی ہمیں اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے سوچنا چاہیے ہم لوگ چاہتے ہوئے کہ ہمارا نظاد ہو جائے یا ہم کسی انداد کا ذریعہ بھی تو یہ کام ہم پر لازم ہے کرتا ہو یہ سنانا ہے اپنانا اس کو اپنایا جائے گا اپنانے کا اثر شاید سنانے سے بڑھ کر اور یہ بات آپ نے سنی ہوئی کہ سنانے کا اثر اس سے بڑھ کر اپنانے کا اثر ہوتا ہے ہم اپ کی زندگی کو اپنا کر لوگوں کو ہم یہ جواب کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ آدمی گالیاں دیتا رہا وہ اگر ہم پڑے رہے تو لگے گا سدان پڑے رہے یا دونوں نے کہا جیسے صرف جو اس نے کہا اسی کو ہی بات دیکھا آپ چلے گئے کیا یہ بات ہمیں نہیں سمجھا اگر کوئی ہمیں گاڑی نہیں دے ہم اس کا جواب گاڑی میں دیں اگر یہ بات سمیل اسلام تو پسند نہیں کہ اس کی بات کو یہ بات پسند ہے کہ اس میں ایک بات نہیں میں تو کہوں گا جواب کو نہ پسند ہے اس لیے جو بات آپ کو پسند ہے کہ تمہیں نہیں آپ سب ہمیں اس کو اپنانا اور اس کو اپنا دیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ ہو جائے گا ہم کسی اور کی نجات کا ذریعہ بھی بچے اور اس کو اپنایا نہیں اپنے آپ کا لاگو کیا کریں ایک بات سن کر چار باتیں سنا دی تو پھر وہی بری بات ہوگی لوگوں کو ہم یہ بات بھی نہیں کریں گے بندہ بتایا بندہ بتا اللہ مانتا من گانے وسیع جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے نبی دستا اٹھاتی مانتا تو ہمارے سے ہمارے, پڑے ہمارے تو کیا ہمارا ایمن تو اچھا ہے جیسا کچھ بھی نہیں ہوتا اور بھی اللہ کے بھائی کا سامان سچا ہے پکا ہے اس میں کوئی شکتی یہ نہیں کہ ہم نے بس مسئلے کیا ہے اور ہماری سیٹ میں بلکہ اپنے پاس رکھنے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے امر بن رہا جب ہماری زندگی میں ہوتا تو اچھا دنیا پر بھی شرمندگی نہیں ہوگی جب کہ ہمارے اللہ کے پہ پر بھی ہوں گے اللہ کی عدالت ہوگی وہاں سب کے سامنے پکڑ سکتے سرکار غلطی ہوتی رہی تو پھر بھی الفاظ ہیں آپ نے کہا اندر مبنی اپنے قریب کر کے اس سے پوچھ لگے بتا گئی رہتی ہو گئی لیکن یہ اہلاو احناع اور احدادی سے لوگوں کے ساتھ انداز اختلاف کیا, کیا؟, کیا وہ بھی بات ہو جائے گا نہیں ہوگا وہ میں آیا جب تک جس بندی کا تعلق اور ماں کے اور بندے کے درمیان ہو وہاں اللہ چھپا دیں گے اس کو بجا دیں گے لیکن جو بندے سے تعلق ہو آپ اس کو اس سے معاملہ کرنا ہے ایسے ہی ابھی بنا من کا ملو من کام رہتی پر یہ ساری کسی بھائی سے تعلق ہے بذبت ہے دلب ہے کوئی بات ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے کام بھی میں